تبارک نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سورت النعام کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر ایک سو پچپن سے مطالعہ شروع کریں گے سورت الانعام آیت نمبر ایک سو اور یہ اس سورت کا آخری رکوبی ہے الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزل الله مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم سور ان انعام کی آیت نمبر ایک سو سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں پچھلی آیت میں موسار عطا کی جانے والی تو اب قرآن حکیم کا بیان ہے یہ کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن برکت والی ہے فتح اس کی پیروی کرو وط تقو اور اللہ کا تخو اختیار کرومون تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن برکت والی کتاب اور اس لیے عطا کی گئی اس کی پیروی ہو پیروی کب ہوگی جب پتا تو ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے اسی مقصد کے لیے یہ کوشش ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سیکھے بھی سمجھے بھی اور قرآن حکیم کی اتباع یعنی اس کی واقعات پیروی کرنے والے بھی بنیں ان انما انزل على من قبلینا کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہ پر کتاب اتاری گئی یہ مشکین کو کہا جا رہا ہے تم یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے تورات اور انجید یہود اور دسہ کو دی گئی وہ ان کن نہ ستیم لغاف اور یہ کہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے اللہ تعالی نے یہ ایکسیوز بھی تو ختم کر دیا لو کتاب اگئی آخری اور اگے آخری رسول علیہ السلام او تقولون یتم ینا کہو لو ان انزل علینا الكتاب لکنا احد منہم کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے فقد جاءکم بینۃ من ربکم وهو دون ورحمۃ تو تبارے پاس ہمارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی فَمَنْ أَظْلَمُ ممن مِنْ مِنْ كَذَّبَ بِ آیَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اور ان سے مو موڑیں سَنَجَزِلَّدِينَ يَسْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سو ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو منہ مو موڑتے ہماری آیا سے برے عذاب کے ذریعے بیما کانو یس سکون اس لیے کہ وہ منہ مو موڑا کرتے تھے لو اب کتاب آ اگر منہ مو موڑو گے تو پھر اللہ کی پکڑ کا تم شکار ہو جاؤ گے کا کیا وہ انتظار کر رہے اسی بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں اور یا یاب یا آپ کے رب کا فیصلہ یعنی عذاب آ جائے او یا اتیا با اب آیا ربی یا آپ کے رب کے کچھ نشانیاں جائے یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آئیں گے آپ کے رب کی بعض نشانی لا ينفعن سن ایمانھا تو کسی کو کام نہ دے گا اس کا ایمان لانا لم تکن آمنت من قبلو جو پہلے اس سے ایمان نہ لایا او کسبت فی ایمانیھا خیرا یا اس نے اپنے ایمان کے بارے میں کوئی بھلائی کمائی نہ ہو یعنی فرشتوں کا نزول کبھی عذاب کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ قوم لوط پر عذاب فرشتوں کے ذریعے بھی آیا یا دیگر اقوام کی طرف نمبر دو اللہ کے آیات جب آ جائے تو معاملہ چکا دیا جائے گا اور بعض بڑی آیات جو قیامت سے قبل جن کا ظہور ہونا ہے اس کے بعد تو توبہ کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی قلم تو ان منتظر آپ فرمادی جی انتظار کرو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں ان لذین فر رقو دین بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ کانو شیعن اور وہ گروہ گروہ ہو گئے شیعہ کا جو لغوی ترجمہ ہے نا وہ ہے گروہ گروہ ہو جانا باقی ہماری تاریخی بحثیں وہ اپنی جگہ حقیقت ہیں ان میں تو جانے کا موقع نہیں لیکن لغوی طور پر شیعہ کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے گروہ گروہ ہو جانا تو جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالو گروہ گروہ ہو گئے یعنی اصل دین اصول دین سے ہٹ کر من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا بھونڈے عقائد کا ان میں اضافہ کر ڈالا بدعات کا ان میں اضافہ کر ڈالا منچاہی باتوں کو لیا یہ جن لوگوں نے روی شختیار کی فرمایا لسمین السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان نما امرحم اے اِلَ اللہ بے ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے <يَفْعَنُون> اللہ انہیں بتا دے گا اس کے بارے میں جو کچھ کے وہ کرتے تھے من جاحسن شارحا جو کوئی نیک عمل لائے گا تو اس کے لیے اس کا دس گنا ہوگا سبحان اللہ فلاح و جو برائی لے کر آئے گا تو ویسا ہی بدلا پائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یہ اللہ کی شان کریم ہے نیکی کا کم از کم بدلا دس گنا اور زیادہ کتنا سات سو گنا اور کتنا اس سے زائد اللہ جس کو چاہے کا عطا کرے گا یہ اخلاص کتنا ہے لاہیت کتنی ہے کتنے مشکل حالات میں بندہ خیر کا نیکی کا عمل کر رہا ہے اس بنیاد پر انشاءاللہ اللہ اجر بڑھتا چلا جائے گا بدی کمائی تو ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی اگلی آیات بڑی قیمتی بڑی جامع آیات ہے اِن اچھا یہ جملہ کے جامع ہیں تو کیا باقی آیا جامع نہیں سبھی جامع ہیں لیکن مختلف جامع کمپریہنسو مختلف عنوانات اور موضوعات کے اعتبار سے بعض مقامات بڑے اہم اور جامع ہوا کرتے ہیں دین کا تصور جامع تصور اور بندوں سے مطلوب اور مقصود کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کا بڑا جامع بیان اگلی چند آیات میں کل ان ننی حدان سرو مستقیم علی سنا فرما دی بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما دی دینن قیم ملت ابراہیم شنیف وہ درست دین ہے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور وہ کیا ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا وما ماں کا نا اور وہ مشکین میں سے نہیں تھے قل اے نبی علیہ السلام فرمائیے ام نسلا و نسخی و محمتی لاہ عالمی بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ حصہ آیت کا بلکہ یہ آیت قربانی کے موقع پر جو دعا پڑھتے ہیں اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کا حاصل کیا ہے سب کچھ اللہ کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دھی کی سرف اراضی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی لا شریق اللہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں وبی دال کا, کا مجھے حکم دیا گیا و اول, اور میں اول اول مسلم ہوں فرما بردار قل اے نبی علیہ السلام کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں رب کل شعیح حالانکہ وہ اللہ ہر ہر شے کا رب ہے ولا لا كل کل السن عليها اور ہر شخص جو کچھ کمائے گا اس کا ذمہ اسی پر ہوگا خیر کمائے گا تو اپنے بھلے کے لیے شر کمائے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ولا وَازِرَتُ مِزْرَ اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں کم و بیش مرتبہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے اِلَا رَبِّكُم مَرْجِعُكُم بِمَاكُم تُم پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي اللہ جس نے دراجات اور تم سے باس کے دراجات باس پر بلند کیے لیا بلوا کم فی متا کم تاکہ میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں فرمایا انسان کو خلیفہ بنایا گیا بہرحال مجموعی اعتبار سے تو یہی ذمہ داری ہے اللہ کی نمائندگی کرنا کچھ کو زیادہ کچھ کو کم دیا کاہے کے لیے امتحان اور آزمائش کے لیے کہیں شکر کا امتحان کہیں صبر کا امتحان ان نربا کا سری القام بے شک آپ کا رب جل سزا دینے والا ہے وہ ان لغفور الغفور اور اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت اور ہم فرمانے والا ہے دونوں شان اللہ کی کہ وہ شدید سزا دینے والا بھی ہے اور وہ غفور اور رحیم بھی ہے دونوں شانیں ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہیں یہ الحمد سورا مکمل ہوئی بہت زیادہ تشریح کا موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں یہ مضامین بار بار قرآن حکیم میں دہرائے گئے کل یہ ذکر کر دیا گیا تھا اس کے بعد سورت العراف ہے مکی صورت ہے اور نوٹ کیجئے گا سب سے طویل ترین مکی صورت ہے یہ قرآن حکیم کی دو سو چھ آیات ہیں چوبیس رکو ہیں ہاں آیات کی تعداد کی اعتبار کے اعتبار سے اعتبار ال سے العراف قرآن کی طویل ترین مکی صورت ہے اس کا موضوع شاہ بلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا تزکیر بی جمع ایام بڑے بڑے دن جن میں اللہ نے بڑے فیصلے فرمائے ان کا ذکر کر کے یاد دہانی انعام میں تھا تسکیر بھی عالی اللہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی عراف میں تسکیر بھی ایام اللہ بڑے بڑے ایام جن میں بڑے فیصلے اللہ نے فرمائے ان کا ذکر کر کے یاد دہانی اس صورت کی خوبصورت باتیں کیے ہیں ہے امتیازی شان یونیک فیچر اس کا یہ ہے کہ اس میں ازل کے حالات آدم علیہ السلام کی تخلیق وہ بھی ہیں ابد کے حالات اہل جنت اہل جہنم اسحاب عراف کا بیان بھی ہے اور تاریخی واقعات کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ و نے عطا فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامی مد یہ حروف مق ان کا مفہوم اللہ ہی کے علم حضور نبی علیہ السلام نے وضاحت نہیں فرمائی البتہ ان کا ثواب ملتا ہے جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں اے نبی علیہ السلام یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی بس اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں تم ابھی وزیر آ کے اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں اور ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے آپ سینے میں تنگی محسوس نہ کریں کیا مطلب حضور علیہ السلام کی چاہتی سارے لوگ قبول کریں یہ سب لوگ قبول کریں مشکین کو کوئی بھی جہنم میں نہ جائے یہ درد یہ احساس حضور کے دل میں تھا اللہ فرماتا ہے دل میں تنگی محسوس نہ کرے اگر وہ قبول نہیں کرتا اس کا اپنا چوائس ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے مگر یہ افسوس تھا حضور کا اور یہ چاہت تھی کہ سارے سارے بچے پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ولادو نہیں اولیا اور اس کے سوا اور جو اولیا ساتھی ان کے پیچھے نہ لگو کلی نما کرسیحت حاصل کرتے ہو یعنی خالق کائنات رب حقیقی چھوڑ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو دوست نہ بناؤ وکم من قريهن اهلكناها فجاءه باسننا بيادا وهم قائنون اور اب نے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے کے وقت سوتے وقت آیا یا دوپہر کو آرام کرتے ہوئے قائلون اسی سے وہ قیلولہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو رات کو سوتے ہوئے دو کے وقت آرام کے دوران آداب آ گیا فما بأسنا بس ان کی بکار اس, وقت اس کے سوا کچھ بھی نہ عذاب آیا ام کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے یہ بیان آگے تفصیل آئے گی چھ قوموں کے حالات کا تذکر آئے گا جن پر اللہ کا آداب ماضی میں آیا اگلی آیت فلسفہ رسالت کے بارے میں بہت اہم بس ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی یاد آیا ایک آیت پر حضور ہوئے تھے کس بات پر سورن آیت فورٹی ون کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی حسب بس کر دو عبداللہ بن مسود یاد آیا حضور روئے کیوں جواب دینا ہے یہاں قرآن کہتا ہے رسولوں سے ہم غائب نہ تھے اور اس دن آمار کا وزن ہونا برحق ہے آج بہت سی نظر نہ آنے والی چیزوں کو ہم ناپ رہے ہوا کا پریشر ہو بولنگ کی رفتار ہو ناپ لیتے نا اللہ امال کو تول کر دکھائے گا اللہ اکبر یہ جو امال کر رہے ہیں ان کی ویٹیج کیا ہے اخلاص ہے کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاع کے مطابق ہے کہ نہیں معیار مطلوب کے مطابق ہے کہ نہیں وے ایبل بھی ہے کہ نہیں کس کا وزن کیا جائے سورہ کہ جن کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا لیکن یہاں فرمائے بہرحال امال کا وزن ہونا برحق ہے فمن فکولت تو جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اس کے بارے وہ خَفَّتْ خفقت ممازین ہوں اور جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوں گے فلا اک الدین خسو الفسہ با تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے وہ القد مک کرنا کو پھر اور بھی اللہ اور ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانا آتا فرمایا اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی کے سامان مقرر کر دیے مَا تَشْكُرُونَ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو ساری کائنات میں بہت ساری گیلیکسیز ان کے بہت سارے ان کے بہت سارے سولر سسٹمس وغیرہ وغیرہ اس زمین کو اللہ نے موزوں ترین فیزبل بنایا اور بے شمار نعمتیں آتا فرمائی اس کے بعد اگلا رکو شروع ہوتا ہے کچھ وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کل سات مرتبہ قرآن میں آیا ایک مرتبہ البقرہ میں پڑھ چکے وہ مدنی سورت مختصر یہاں کچھ وضاحت آ رہی ہے تمہاری شکل و صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فجد اللہ ابلیس پر سب نے سجدا کیے سوائے ابلیس کے فرشتوں نے کیا ابلیس نہیں کیا لیکن ابلیس کیا ہے جنات میں سے سور کہ پچاس میں بات آئے گی ان شاء اللہ لم يكن من وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا تھا بڑا عبادت گزار اس وقت تک تو اوپر پہنچا ہوا تھا لیکن تھا جنات میں سے قال ما منعك الله تسجد إذ أمرتك اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے ایبریز حکم دیا تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے قال انا خير من اسے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تو نے بنایا وہ خلقته من طين اور اسے مٹی سے بنایا بڑی لوجیکل بات کہی اس نے اپیرنٹلی لاجک کیا کہتی آگ جلاؤ تو شولا اوپر جائے گا مٹی اتنی اوپر بھی اچھال دو تو کہاں جائے گی نیچے آئے گی کہتا ہے میں آلہ اور یہ ادنا عقل استعمال کی مگر آؤٹ آف جوریس اپنی اوقات سے باہر نکل کر رب کائنات کا جب حکم آ تو ہمارا چوائس ختم نا یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہی یہ عقل سم... یہ کا فریب ہے آج میری عقل میں بات نہیں آ رہی بھائی تیری عقل کی حیثیت کیا ہے مالک کے حکم کو دیکھو ادر وائز کرو مگر اوقات میں رہ کر یہ واقعہ ہمیں سمجھا رہا ہے اس نے اپنی لاجک کو استعمال کیا بٹ آؤٹ آف ریفرنس مارا گیا کہنے لگا مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا اللہ کا فرمان کو اللہ نے فرمایا کہ تو بس یہاں سے اتر جا فرما یقینا تجھے لائق نہیں کہاں تکبر کرے فخر نکل جا تو زلی لوگوں میں سے ہے الى وہ بولا مجھے اس دن تک محلت دے جس دن سب کو دوبارہ محلت دے دی گئی یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اب اس پہ میں اور آپ چو چرا تو نہیں کر سکتے یعنی کوئی کوشچن نہیں کر سکتے البتہ آگے اور پڑھیں گے بعد میں اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا یہ مباحث بھی آگے آئیں گے یہ واقعہ کل سات مرتبہ آیا قرآن میں ہر مرتبہ کوئی نیا پہلو ضرور اس واقعے کے بیان کا آتا ہے سامنے تو اس کو مہلت دے دی گئی قالا فبیما تنیلا قدن سر تکل مسکیم وہ بولا اللہ جیسے کہ تونے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر ڈالا نا میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر یہ ہے اس کی گراوٹ مان نہیں رہا اپنی غلطی کو الہ تعلیم گمراہ کر ڈالا نا اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو یہ بلیم گیم جو ہمارے بھی چلتا ہے یہ تم نے کام کیا میں نے تو نہیں کیا اس نے کیا ہوگا آفس پہ جو چلتا ہے معاف کیجیے گا گھروں میں بھی ہو جاتا ہے بچے بھی میں نے تھوڑی توڑا بڑا ہوشیار ہو جاتا ہے بچہ اس نے توڑا ہوگا بھائی نے میں نے تھوڑی توڑا ہے یہ جو بلیم گیم ہے یہ شیطان حرکت کر رہا ہے آپ کا بھائی ناراض نہ ہوئیے گا یہ ہمارے قصے آ رہے ہیں ہمارے سامنے قرآن حکیم بلیم تو نے اللہ گمراہ کیا مجھے میں تو صحیح ہوں بالکل اللہ معاد اللہ توں نے کیوں کہ فیصلہ کر لیا میں نہیں چھوڑوں گا تیرے اس مخلوق کو اور کیا کہتا ہے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا آپ سوچیے سیدھا راستہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. پہلا عدد, کوئی برا کام کر رہے ہیں؟ وہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ اچھے کام والوں کو یہ تو آئے گا. جو لگے ہوئے اس کے دندے پر ان کو تو ایک تھپکی دے گا کیپ اٹ اپ لگے رہو اور آگے نکل جائے گا اور حضور نے فرمایا محبت سراط اور مستقیم جامع ترمیزی کی روایت یہ قرآن سیدھا راستہ ہے اس کی تلاوت پر کہا کہ جب تم قرآن پڑھو سورہ نحل آئے 98 جب قرآن پڑھو تو اللہ کی بنا لے لو شیطان مردوز سے یاد رکھیے گا جب آپ اور میں خیر کے کام کے لیے اٹھتے ہیں تو دس چیزیں یاد دلاتا ہے یس yes سنو no? اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی پندرہ چیزیں یاد دلاتا ہے اور جیسے ہی نماز ختم یا وہ جس محفل میں جانا تھا دین کی خیر کے کام کے لیے وہ کام ختم ساری چیزیں بلا دیتا ہے یہ ہے جو روکنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی پناہ لینی چاہیے اس مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے مردود, ہم حملوں سے سمجھتے ہیں گالی ہے نا جسے رد کر دیا گیا ہے اللہ کی رحمت سے اور سنیے کیا اس نے کہے اللہ کے سامنے کیا باتیں کی اور کیا دعوے کیے آؤں گا شاین اور, اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا ہر طرح سے بدغلانے کی کوششیں کرے گا قال اخرج مینہ مد امد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے زمین اور مردود ہو کر لمن کا ان میں سے جو تیرے پیچھے لگے گا یعنی جو تیری پیروی کرے گا میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے یعنی پیروی کے کرنے والے اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ اجر اے اللہ آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اب کچھ اس واقعے کی اور تفصیلات ہماری سبق آموزی کے لیے واقعہ ہو گیا ہمارے اما اباسلام اللہ جو فربا رہا ہے بیان وہ ہماری سبق آموزی کے لیے رہو جنت میں من فکو تمام بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو ولا تخربہ اور اس درخت کے قریب نہ جانا فتقون امن غالمین <الظَّالِمِين> اگر تم نے ایسا کیا تو تم نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے خاص کوئی درخت تھا ہم بحث میں جاتے بھی نہیں نہ کسی صحیح روایت میں خاص کوئی ذکر ہے کچھ پابندی لگائی تھی اس کو نہ کرنا باقی جو چاہو سو کرو شیطان نے وہیں سے ورغلانے کی کوششیں کرنا چاہیے لہم و شیفان ہو بس بس ڈالا شیطان نے ان دونوں کے لیے تاکہ ان کی سطر کی چیزیں پوشیدہ مقامات پرائیویٹس جو ان سے پوشیدہ تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے بقال اور درخت اس سے اسی لیے منع کیا ہے کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ او تکونا من الخالدین یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ ما امنی لکما نا سقین اور اسے قسمیں کھا گیا کہنے لگا بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہ کرنے والوں میں سے ہوں فد اللہ قرور بس اس نے دھوکے سے ان دونوں کو مائل کر ہی لیا یہ واد قرآن اس مقام پر رہتا کہ یکدم نہیں ہوا ہے اسے نے سبز ہیں اور دیکھو تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے تم تو فرشتے بن جاؤ گے یہ جو اس نے پلان پیش کیا ہے بہرحال خطا تو ہوئی ہے اور میں ارض کروں کہ اللہ نے خطا ہمیں سمجھانے کے لیے کروائی ہے تاکہ آدم کی نسل کو سمجھ آئے کہ تمہارا دشمن کس طرح سبز باغ تمہیں دکھا کر ورغلانے کی کوشش کرے گا کیسے کیسے ہمیں وہ جھانسی دیتا ہے دنیا میں اور جینے اور رہنے اور آگے بڑھنے اور آگے بڑھنے چھ فٹ کی جگہ چاہیے پتہ نہیں کتنے گز ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اور ہوں اور ہوں اور ہو دو فٹ نیچے گئے سارا معاملہ ختم لیکن نہیں سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں والی بات ہے یہ ہے ڈیمونسٹریشن ہمارے لیے پھر کیا ہوا فلم تھا پر جب انہوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا بدت لہما سو ہوما تو ان کے لیے ان کی ستر کی چیزیں پوشیدہ مقامات وہ کھل گئے و تفقاء علی امامی وراقل جن اور وہ اپنے اوپر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے جنت کے پتے لباس ادھر ادھر کا ہو گیا تو وہ جنت کے پتوں سے ڈھاپنے لگے یہ فطرت انسانی میں حیا کا انصر موجود ہے یہ فطرت انسانی میں لباس کی ضرورت اور اہمیت کا عنصر موجود ہے جیسے ہی وہ لباس سے بے لباس ہوئے فوراً اس کا احساس ہوا فورن جو دستیاب ہوا اس سے لگے بتایا جا رہا ہے کہ لباس اہم ہے یہ پرائیویٹس کو پرائیویٹ رکھنا یہ پوشیدہ کو پوشیدہ رکھنا یہ فطرت انسانی میں ہے اور شیطان تمہارے ان پرائیویٹس کی طرف تمہاری اس حیا کے معاملے کی طرف جو ہے ذریعے ورغلانے کی کوشش کرے گا بے لباس کرنے کی کوشش کرے گا لباس کو تار تار کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ تمہاری فطرت میں لباس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا احساس پوٹینشلی پرائمریلی موجود ہے وہ عقل رَبُّهُمَا دا ہما اور ان کے رب نے انہیں پکارا الم انہ شارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا یعنی اس کے پھل سے وہ اقلام اور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہا تھا کہ بے شک شیتان تمہارا کھلا دشمن ہے اب آ رہا ہے آدمیت کا رویہ شیطنت کیا تھی میں سیوتو غلط ہے لا استغفر اللہ شیطنت کیا ہے بل گیم توں نے مجھے گمراہ کے میں نہیں چھوڑوں گا انسان کو اسفرنا شیتنت اڑ جانا اڑ جانا جسٹیفکیشن دینا غلطی کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا چوری اوپر سے سینا زوری آدمیت کیا ہے سنیں سب کو یادیں دعا قالا دونوں نے ارض کی اور اب بنا غلط نان فنا ہمارا ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہی لم تفر و تر ہم نہ ہم پر رحم نہ فرمایا لنكون من من الخاسرين تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور البقرہ میں پڑھ چکے اللہ نے اس ندامت کو اتنا پسند کیا اللہ نے الفاظ خود عطا فرما دی سورۃ البقره میں آ چکا ہے فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علی آدم علیہ السلام نے اپنے سے کچھ کریمات سیکھ لیے تو اللہ نے نظر کرم فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا یہ ہے آدمیت, یہ ہے آدمی جھک جاؤ اعتراف کر لو اور ہاتھ پھیلا دو اللہ کے سامنے اللہ معاف کر دے ختم ہوگی بات اور کیا ہوا شیطان راندہ درگاہ ہوا ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور اور آدم علیہ السلام کو اعزاز دے کر خلافت دے کر اللہ نے زمین پر بھیجا ہے کون جیتا جی آدم خطا ہوئی کس سے آدم سے بلکہ ہم تو کہیں کرائی گئی ہمیں سمجھانے کے لیکن ہوئی کس سے آدم سے خطا ہی ہوئی خطا ہو گئی کوئی ایشو نہیں اعتراف ندامت رجوع اس بے بلندی اور وہ بدبخت اڑ گیا راندہ درگاہ ہو گیا یہ ہے شیطنت کا طرز عمل اور آدمیت کا طرز عمل ہم آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں نا تو ہمیں آدم علیہ السلام اور موسلام علیہ کی رویش اختیار کرنی ہم نے شیطان نہیں بننا ہے سمجھا رہی ہے جی جھک جائیں اللہ کے سامنے اللہ مجھے بھی توفی دے آپ کو بھی توفی دے جھک جائیں اس کے سامنے یہ قطرے بڑے پسند دو قطرے خون کا قطرہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہوئے بہ جائے اللہ کو پسند حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ قطرہ آنسو کا اللہ کو بہت پسند دے. جھک جائیں اس کے سامنے پتہ نہیں ہے. اگلا رمضان ملے کہ نہ ملے وہ ہے نا ناؤ اینڈ نیور اینڈ جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے اللہ مجھے اور آپ کو آدمیت والی روش جھک جانا بس جانا رو لینا اللہ کے سامنے گڑ گڑا اللہ کے سامنے اور منا لینا اللہ کو اللہ مجھے اور آپ کو اس سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کالاسنا دونوں نے کیا ہمارے اب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بھائی اور اگر تم نے ہمیں بخش نہ دی اور ہم پر ہم نہ کیا ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ تم اترو تم اس سے باس باس کے دشمن ہوں گے اول انسان اور انسان کی دشمن انسان اور شیطان کی دشمنی اور پھر اللہ معاف کرے کہ شیتان کے ورغلاوے میں آ کے کچھ انسانوں کی آپس کی دشمنی تم میں اس باس کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ اور تمہارے زمین میں ایک معین مط تک کے لیے ٹھکانا ہے اور سامان زندگی قال ہاتھ نہ وفی ہاتھ منا و مینا تخرجون اللہ نے فرمایا کہ اس میں تم جیو گے اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے یا بنی آدم اے اولاد آدم قد انزلنا علیکم لباسا یقینا ہم نے تم پر اتارا لباس مراد اتارنے سے اس کی شان کا بیان ہے عطا کیا یواری کم وریشا وہ تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا باعث ہے لباس کے دو فوائد بتائیں نمبر ایک وہ تمہارے جسم کو ڈھانپتا ہے انسان اور حیوان میں بنیادی فرق کیا ہے لباس کا فرق ہے اور آج سمجھا جا رہا ہے کہ لباس کم ہو یا نہ ہو تو وہ ایڈمنٹ ہے تو بکول ڈاکٹرس ہے کیا جانور بننا چاہتے استغفر... لباس تمہارے جسم کو پوشیدہ یعنی تمہارے آگاہ کو چھپاتا ہے اور بریشہ اور زینت کا اظہار ہے ہاں ایک ظاہر کا لباس یہ بھی مطلوب ہے ایک باطن کا لباس و لباس تو تقوا ظاہر اور تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے باطن بھی پاک ہو باطن کے عیوب سے بچنے کے لیے تقوا اور ظاہر میں کوئی کٹ لگا ہوا ہے ادھر کوئی دھبا لگا ہوا ہے لباس پہنا ہوا ہے وہ چھپ گیا تو ظاہر و باطن دونوں کا لباس ضروری بعض لوگ بڑی عجیب باتیں کہتے ہیں ارے جی پردہ تو نظر کا پردہ ہوتا ہے بھائی بلکہ آگے پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے بھائی تو پھر نماز بھی دل کی نماز ہوگی میرے بھائی زکات بھی دل کی زکات ہوگی روزہ بھی دل کا روزہ ہوگا یہ نہیں چلیں گی بھائی باتیں ظاہر کے بھی آداب شریعت سکھاتی ہے ظاہر کا لباس بھی ضروری ہے اس کے احکامات ہیں, تفصیلی اور باطن کا لباس تقوی وہ بھی ضروری ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ لباس کا عطا ہونا یہ نشانی اللہ کی اس نے تمہیں اشرف المفلوقات بنایا ہے جانور نہیں بنایا ہے لباس اللہ کہتا ہے اس کی نشانیوں میں سے اپنے شرف کو پہچانو لباس شرف ہے تمہارا اس میں لعلہم اللہ تاکہ وہ غور کرے یا بنی آدم لا الشیطان کما اخرج من الجنہ کہیں شیطان تمہیں بہکان نہ دے جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے ما لباس ہوما لوریا ہوما سو یا عربی گرامر والوں کے لیے تصنیہ کی بہت ساری مثالیں اس رکو میں تسلی کو کہا جاتا ہے عربک میں عربی ایک بڑی خوبصورت یونیک لینگویج ہے ہم کہتے ہیں واحد اور جمع سنگولر اور پلورل عربک میں ہوتا ہے واحد پھر تسنیا دو کے لیے ڈوول پلورل اور پھر پلورل ہوتا ہے تھری اور تھری پلس کے لیے تو جو عربی سے واقف ہیں تسنیا کافی مثال اس رکو میں اس کی آئی ہیں لباسما لیوریا ہوما سو آتی ان کے لباس ان سے اتروا دیے تاکہ ان کی سطر یعنی پوشیدہ مقامات کو ظاہر کر دے ان کبیر بے شک شیطان اور دیکھے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے اب یہ لگا ہوا شیتان ہمارے ساتھ کیسے بچے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائیں بیت الخلا جانے سے پہلے انی اعوذ من خبوفی الخباف ٹھیک ہے لباس جب بندہ چینج کرے اتارے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے حدیث میں بسم اللہ اللہ پردہ ڈال دے گا انشاءاللہ اللہ زوجین کا تعلق قائم ہو اس لوگ ایک بے لباسی کی کیفیت ہوتی ہے اللہ جن بنا شعیطان بجن ما رزقتنا ضبطنا دونوں کو شیطان کے حملوں سے بچا اور جو رس یعنی اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان کے حملوں سے بچا یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اللہ کا ذکر اس سے جڑے رہیں گے تو شیطان کے حملوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اِنَّا جو ایمانا ولہ مارانا بھی اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا معلّہ یہ مشکین مکہ اور مشکین عرب کی بات ہو رہی خان کا طواف کرتے تو برہنہ ہو کر کرتے ہیں بھائی اللہ نے ہمیں جیسے پیدے گئے جہ اللہ تعالی نے بے لباسی اور کم لباسی کو مذہبی رسم سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ یہ جوگی قسم کے لوگ اور اس طرح جو گندے رہتے ہیں یہ کرسچینٹی بھری ہوئی ہے یعنی علیہ السلام کی تعلیم تو حقی تھی بات کے لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا گندہ رہنا اتنے عرصے تک کوئی نہیں نہ آیا ایسے گندے میلے کچہ کپڑے پہنا ہوا یہ بہت اللہ والا ان یہ جہالت رہی ہے اللہ اس لیے بھی نقل کر رہا ہے اس کو کہ جہالت رہی مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے کل انہر فاحشہ نبی صل اللہ صلی اللہ علیہ فرما دیجیے اللہ سبحان تعالیٰ کا حکم نہیں دیتا اتنا مالا تعلم کیا تم اللہ سبحان تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں بغیر دلیل کے اور اس طرح کی بہودہ باتیں معاذ اللہ اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہو کل امر السلام فرما دیجئے میرے رب نے مجھے عدل کرنے کا حکم دیا ہے وہ عقیم وجوہ حکم عند کلی مسجد اور اپنے چہرے نماز کے وقت سیدھے کر لو یعنی قبلے کے رخ پر کر لو بدوح لہ الدین اور اسے پکارو اسی کے لیے اپنی اتاد کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کا حکم کما بدا اکم تعدن جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری ابتدا کی تمہیں پہلے پیدا فرمایا اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا فریق الحدا و الحق علیہ ونانا ایک فریق کو تو ہدایت دی اللہ سبحانہ و تعالی نے اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ان نحم و تخب شیاتی اولیا امدون اللہ بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیاتی کو اپنا ساتھی بنا لیا وہ یہ سبون ان اور وہ یہ گمان کرتے کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں گندے کاموں میں پڑے لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنے لیں حالانکہ وہ شیطان کی پیروی میں لگے اللہ ایسی باتوں سے اور ایسے فریض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یا بنی آدم خدو زینت کم د مسجد اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو کیا مطلب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو کم سے کم مناسب لباس تو ہو یہ نہیں کہا جا رہا مہنگا نیا ایسا نہیں بلکہ کم از کم مناسب لباس کم از کم فوقہ کیا لکھا ایسا لباس تو ہو کہ جس کو پہن کر بندوں کے سامنے جانا بندہ گوارا کر سکے عجیب عجیب معاملہ ہے شارٹس پہنی ہوئی عجیب قسم کی پجامے پہنے ہوئے عجیب قسم کے گندے سی جینس پہنی ہوئی پھاڑ کے اس کو بھی رکھا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے جی بھائی اللہ کے سامنے کھڑے تو باس کے سامنے کھڑا ہوگا کبھی اس طرح کے للیے کے اندر کے اندر کبھی محلے میں بھی نکلو گے اس طریقے پر گندی سی بنیان بنیاد پہ جی اللہ کے سامنے کڑو سطر تو میں نے ڈھانپ اتنا تو سب کو پتا ہے ناپ سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر مردوں کی بات کر رہا ہوں وہ تو میں نے ڈھانپ لیا نا تو بھائی کبھی آپ باس کے سامنے کڑھو کس طرح جا کے اچھی بات ہے کم سے کم اتنا مناسب لباس کے بندہ بندوں کے سامنے تو کھڑا ہو یہ ہر نماز کے موقع پر لباس کا اہتمام اپنے ہلیہ کو درست کرنا وضو کی تعلیم بھی دی گئی ہے وہ تو فرض ہے اس کے بغیر نماز کو کھڑے نہیں ہو سکتے اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے یا بنی آدم خود زینتکم زینت کمائند مسجد اے بنی آدم اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو وکلو و ولا تو اور کھاؤ اور پیو ولا تو اور اصراف نہ کرو یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو پہلے بھی تفصیل آئی ان اللہ مصرفین بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو حس سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ربنا اننا سمڑنا منادی رب اللہ پروردگار ہم نے سنا ایک بنادی کرنے والے کو وہ ندا لگا رہا سدا لگا رہا ایمان کی ایمان اپنے رب پر یقین کرو اپنے رب پر توسیع کرو اپنے رب کی تصدیق کرو اپنے رب کی فعام تو ہمیں مان لیا ہے ربنا بنا لنا ظلم بنا رب ہمارے ہمارے گناہوں کو بخش دے اب تک ہم غفلت میں تھے جو کوتاحی سرزد ہوئی ہیں جو خطائیں ہوئی ہیں وہ آف و کب اللہ سیے آتے نہ ہمارے دامن کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہیں دور کر دے ہٹا دے اور ہمارے ناما اعمال پر جو دھبے لگے ہیں اللہ اسے دھو دے ہمارے اعمال نامے کو پاک میں صاف کر دیں فخر دنو بنا و کفیرانا سید آتے نام و ہمیں وفات دی جو یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نیک ان کے ساتھ ہمیں وفات دیجیے آنا و تب فنا مانبرار رب ولا اور ہمارے ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے جنت دیں گے ان میں یہ نعمتیں ہوگی تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت آت قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ قرآن مجید میں آیا ہے حساب یسیب آسان حساب اللہ محاسمنا حساب سیرا اللہ ہم سے آسان حساب اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا بس مقدمے کی فائل پیش ہوگی سرسری سا اللہ اقتصاد ڈالیں گے اور بس فارغ جاؤ تو اے پروردگار ہمیں دی جو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنی رسولوں کی مساعدت سے ولا یوم قیامہ ان کا یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مسداخ بن سکیں گے کہ نہیں تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان وعدوں کا مشداخ بننا ان وعدوں کا مستحق قرار پانا جو ہے ہمیں اگر شک ہے تو اس میں ہے ان میں لَا تخلف لاد <الْنِياد> الد ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے سے گر جائے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله